بھی جا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہے صرف اور صرف مثالیں دی ہیں ان صورتوں کی جو آپ صورتیں پڑھ کے آئے ہیں مستناب اللہ کی میں ہر ایک کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ کون سی صورت کی مثال ہے چلیے کتاب کی طرف ہی غیر مستناب اللہ کہتے ہیں کہ غیرہ کامستنا مستثناب اللہ کا یعنی اللہ کا جو استطنا تھا اللہ کے بعد جو مستثنا واقع ہو رہا تھا اس مستثنا کا جو اعراب تھا وہی عراب غیرہ کا ہوگا کیا مطلب جیسے ہم نے مثال پڑھی ہے مستثنا کی دو قسم تھی ایک مستثنا متصل اور ایک مستثنی منقطع جا ان القوم اللہ زیدن اور جا ان القوم اللہ حمارن ایک مستثنا متصل کی مثال تھی اور ایک مستثنی منقطع کی مثال تھی تو زیدن کا اعراب تھا مستثنا متصل میں منصوب اللہ کے بعد واقع ہو اسی طرح مستثنا منقطہ کی مثال تھی اور اس کا اعراب تھا نصب والا جیسے جاءن القوم الا حمارا ٹھیک ہے نا تو اب اسی طرح دیکھیں کہتے ہیں والہم اننا اعراب غیر کا اعراب المستثنا ہے تقول جاءن القوم غیر زید یہ کس کی مثال ہے جس کی مثال ہے کہ کلام موجب ہو کہنا کلام موجب میں واقع ہو جس طرح پہلے ہم پڑھ کے آتے کہ کلام موجب اور کے بعد واقع ہو یہاں پر کیا ہے کلام موجب ہے لیکن غیرہ ہے تو القوم غیر کیا ہے غیر راز دن دیکھا اب نہ غیرو پڑھیں گے نہ غیرے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے غیر کیونکہ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ جا القوم قوم اللہ زئی تو زیدن کا جو اعراب تھا وہ والا اعراب اب غیرہ پر جاری ہوگا ٹھیک ہے نا تو نصر والا جا ان القوم غیر یہ مستثنا متصل کی مثال ہے جبکہ کلام موجب ہو اور غیر اسی کے ساتھ جا ان القوم غیر حمارن یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال ہے جبکہ کلام موجب میں واقع ہو اچھا جی وما جا ان غیر القوم یہ اس کی مثال ہے کہ جب مستثنی اس پر مستثنا منہو پر مقدم ہو تو یہاں پر دیکھو ما جا انی غیر زید القوم ورہی بھی کیا کلام ہے موجب نہیں ہے بلکہ کلام غیر موجب ہے ما جا انی غیر زید القوم اب قوم مستثنا من ہوتا تھا وہ کیا ہے مؤخر ہے اس صورت میں بھی اس کے اعراب کیا تھا غیر مستثنا بلا کا اعراب کیا تھا امم او نحو جی تو یہاں پر کیا پڑھیں گے غیر, غیر قوم ٹھیک ہے یہ غیر ٹھیک نہیں لکھا ہوا اما جا عنی غیر قوم اچھا جی آگے جو مثال ہے غیر العید وما جا عنی احدن غیر یہ مثال ہے کلام غیر مجب کی ٹھیک ہے کلام غیر مجب کی مثال ہے اور جو ہم نے نیچے پڑی تھی جس میں دو قسم کے اعراب تھے ایک یہ کہ ماقبل سے بدل اور دوسرا کیا تھا نصب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جا احدن غیر اور غیر دن یہ دونوں اسی کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے کہ جب ما قبل سے بدل ہوگا تو یہ کیا ہوگا ما جا احدن اور جب نصب ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے غیر دن ما قبل سے بدل ہونے کی صورت میں رفع پڑھیں گے اور ما قبل سے بدل نہ ہو تو پھر کیا پڑھیں گے منصوب غیر زیدن اچھا و ما جا غیر زیدن وہ مار تو غیرہ زعید وما مارا تو بےغیر زئیید یہ مثال ہے اس کی کہ جب کیا ہو ٹھیک آ... ہے کہ کلام غیر موجب ہو اور مستثنا کیا ہو مفرغ ہو مستثنا مفرغ یعنی مستثنا مینہ کلام میں مذکور نہ ہو تو اس صورت میں عامل کے مطابق یہ عراب ہوا کرتا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جبکہ کیا ہے مستثنا کلام میں مذکور نہ ہو یعنی کلام مفرغ ہو مستثنا ہو مذکور نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے لہذا یہاں پر کیا ہوگا ما جا عنی غیرو زن دیکھو جا آ فیل کا تقاضا کر رہا تھا تو غیرو کو رفع دے دیں گے اور وہ مار تو غیرہ زیدن میں رہی تو فیل بفائل تھا تو مفول کا تقاضا کر رہا تھا تو غیرہ کو نصب دے دیا وما مرتو بغیر زائدن میں با جارا تقاضہ کر رہی تھی اس کے بعد مجبور ہونا چاہیے تو غیرہ کو کیا کر دیا جی جر دے دیا آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں تو ساری کی ساری مثالیں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے تو ما جا ان غیر وعید وماں رہی تو غیرہ وما دن وما مرتبے دن یہ مثال ہے کس کی کہ جب م... کلام مفرو ہو ٹھیک ہے اس صورت میں اعراب عامل کے موافق ہوگا اچھا جی والم ان لفظت غیر موضوعات وقت ان لفظت اللہ موضوعات وقت تشتا اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ جو جو اعراب مستثنا کا ہوگا مستثناء با اللہ کا اس سے پہلے جو آپ نے اعراب کی چار صورتیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے ایک نصب والی پھر ایک آ... ن... نصب اور نصب اور قبل سے بدل والی اور تیسری تھی عامل کے مطابق اور نمبر چار یہ تھا کہ مجبور ہوگی تو ان آ... چونکہ آخر والی تو ہو نہیں سکتی باقی جو ہیں وہ کیا ہوں گی تینوں قسمیں اس کی ساری کی ساری صرف مثالیں ہیں کہ جو اعراب جن جن صورت میں مستثنا کا تھا وہاں پر غیرہ کا اعراب بالکل اسی طرح ہوگا اور کوئی بات نہیں ہے جی ایسی تو میرا خیال سے کوئی بات نہیں پر شرط ہے کہ پہلے والا سبق سمجھ میں آیا ہو اب پہلے والا بھی نہ آیا ہو تو پھر تو اس کا آنا مشکل ہی ہے بظاہر جی تو کیا بتایا ہے کہ جو قسم جو اعراب جاری ہونا تھا با اللہ پر وہی اعراب جاری ہوگا وہ آیا تھا تو پھر اس میں تو اتنی سی بات ہے اب آگے یہ بات سمجھ کہ وہاں پر اللہ کے بعد کا جو بھی, جو بھی اسم آ رہا تھا وہاں پر جو جو اعراب وہاں پر جاری ہونا تھا وہی اعراب غیرہ پر جاری ہوگا یعنی اس سے آپ یو سمجھے کہ ہم نے گزشتہ سب کی تمام مثالوں میں زیدن پر جو اعراب جاری کیا ہے وہی اعراب یہاں پر غیرہ پر جاری ہوگا بس اگر وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جا القوم قوم اللہ زیدن تو یہاں پر جاءنی جاء جا غیرہ پر وہ اعراب جاری ہوگا غیرہ زئی ٹھیک اگر وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ زیدن تو یہاں پر کیا ہوگا جا ان غیرو دن وغیرہ وغیرہ تمام مثالوں ٹھیک ہے جی مثالوں کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو, میں نے بتا بھی دی ہیں والم انفتا غیر موضوع اچھا اس والم کے اندر آپ کو یہ بتاتے ہیں ایک ہے لفظ غیر اور ایک ہے لفظ اللہ کہتے ہیں لفظ غیر جو ہے یہ اصلاً وضاح ہے کس کے لیے صفت کے لیے لیکن کبھی کبھی یہ استثناء کا کام بھی دیتا ہے جیسا کہ لفظ اللہ یہ کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کس کے لیے ہوتا ہے استثنا کے لیے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے صفت کے لیے بھی تو غیرہ کی اصل وضاح کس کے لیے ہے صفت کے لیے یہ ہمیشہ سے ماں قبل والے کلام سے صفت واقع ہوا کرتا ہے صفت بنتا ہے ما قبل کلام کے لیے اس سے قبل جو بھی کلام ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور اس کے بعد غیرہ کے بعد جو ما بعد والا کلام ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ اللہ والا کام بھی کرتا ہے یعنی کہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے جیسا کہ لفظ اللہ یہ خاص ہے کس کے لیے استثناء کے لیے کہ اللہ سے ہم... اللہ ہمیشہ استثناء کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھار اللہ بھی کیا کرتا ہے صفت والا کام کرتا ہے کہ یہ ماقبل کے لیے صفت واقع ہوتا ہے تو یہ بتا دیا کہ غیرہ اصل وضع ہے کس کے لیے صفت کے لیے لیکن کبھی استثناء کے لیے آتا ہے جیسا کہ اللہ کی اصل وضع استثناء کے لیے لیکن کبھی کبھار صفت کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی مثال بھی دی ہے اللہ کی اللہ رسل مستح کے لیے لیکن کبھی کبھی صفت چلی بھی آتا ہے جیسے اللہ دو بلکہ دو مثالیں دی ہیں لعن فی ہےتن اہ لفاظ تو لعن فی ہے ماں آلحت اہ لفاطا اگر ہوتے اس میں آلیہ فی ہے ان دونوں میں اللہ عل اللہ کے علاوہ اب یہاں پر اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ یہاں پر کس کے لیے ہے صفت کے لیے ہے کہ ایسا علا لان فیملی اگر ہوتا کوئی اس میں الہ ان دونوں میں کوئی الہ ایسا علاح اللہ, اللہ جو اللہ کے علاوہ ہوتا تو پھرتا تو پھر فساد ہوتا ٹھیک ہے ورنہ اگر یہاں پر اللہ کو استثنا کے لے لیں گے تو پھر کوئی معنی ہی نہیں بنے گا تو بتانا اصل یہی مقصود ہے کہ غیرہ اصلا وزع ہے کس کے لیے صفت کے لیے لیکن کبھی کبھار استثنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ ہمیشہ اور اکثر طور پر کس کے لیے استعمال ہوتے استثنا کے لیے لیکن کبھی کبھار وہ بھی صفت میں مستعمل ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیے واہم ان لفظ موضوع اط الصفت صفت کے لیے وضع ہے مشغول کر دیں استثنا یہ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی استثنا کے لیے کما ان لفظ اللہ جیسا کہ اللہ کا لفظ جو ہے موضوع استثنا کے لیے وضع ہے وقت تستعمل عمل اور کبھی کبھی استعمال کر دیا جاتا ہے صفت کے لیے کما فی قول ہی تا اللہ تعالیٰ کے قول میں لوکان اللہ غزیر اللہ غیر اللہ, غیر اللہ, اللہ کے علاوہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی فساد ہوتا کوئی بھی نہ ہوتا پھر تو فساد نہیں تھا وکا دارے کا قول کلا الہ الا اللہ استغفر لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی جو الا ہے یہاں پر یہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے صفت کے لیے ہے اللہ تعالی مجھ سے میں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے مجھ سے میں اللہ تبارک و تعالی, تعالی, تعالی سلام